الحمد للہ تاریخ حقوق المصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے اور معجزاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے پچھلے سلسلے میں ہم نے حضور علیہ کی دعا کی برکتیں اس کا فوری اثر جو ظاہر ہوتا تھا اس حوالے سے کچھ باتیں سنی تھیں اور کچھ باتیں کہ آپ نے جب کسی کے خلاف دعا کی جس کو ہمارے عرف میں عام طور پہ بد دعا کہتے ہیں وہ فوری اس کا اثر ظاہر ہوا اس حوالے سے ایک دو باتیں سنی تھی مزید اسی کو آگے بیان کر رہے ہیں اطبہ بن ابو لہب اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے خلاف یہ دعا کی کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو مسلط فرما اس نے تکلیف دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کے حوالے سے آب علیہ اسلام کو تو حضور علیہ السلاط اسلام کی یہ دعا فوری قبول ہوئی اور یہ کافلے کے اندر جنگل میں جاتے ہوئے اس کے قافلے والوں نے حضور علیہ السلاۃ اسلام کی اس دعا کے پیش نظر اس کے ارد گرد پورا ہلکا بنایا تھا اور سامان میں رکھ کے اس کو اس کے اوپر سلایا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو عرض کریں اللہ کی بارگاہ میں اسے قبول نہ ہو ایسا ہوتا نہیں تو ہوا یہی کہ اس سامان کے باوجود رات ایک شیر آیا کافلے والدوں کو سونگتا رہا اور اس نے زخم لگائی جمپ لگائی اور اس سامان پہ چڑھ کے اس اطبہ بن ابو لہب کو قتل کر دیا تو یہ فوری ابھی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی جو اس کے خلاف دعا تھی اس کا اثر ظاہر ہوا اسی طرح ایک عورت کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا کہ اس کے بارے میں بھی یہی کہا تھا, تھا کہ تجھے شیر کھائے گا وجہ اس کی یہی کہ وہ تکلیف کا سبب بنی تھی اور اس کی اصلاح کی کوئی امید نہیں تھی فرماتے بخاری شریف میں امام بخاری رسود اللہ علیہ نے ایک سے زائد مقام پر یہ واقعہ نقل کیا جسے آپ پڑھ بھی چکے ہیں بخاری شریف میں حضورت اسلام کابت اللہ مشرفہ کے پاس نماز ادا کر رہے تھے تو ابو جہل اور دیگر کفار مکہ وہ حضر السلاط اسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو ابو جہل نے کہا کہ کون ہے کہ جو فلاں قبیلے کے اونٹ کی اوجڑی کو لائے اور نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائیں تو ان کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دے تو ایک شکی گیا اور جا کے وہ اوجڑی اٹھا کے لایا حضر السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان اس نے وہ اجڑی رکھ دی جیسے حضرت اسلات السلام سر بھی سجدے سے نہیں اٹھا پا رہے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی اور اس کو ہٹاتی رہیں حضرت ال السلام نے جب سر اٹھایا تو آپ نے ان کے خلاف دعا کی کہ اے اللہ قریش کی پکڑ فرما محمد علی کے بقریش اور ایک ایک کا نام لیا جو وہاں پر موجود تھے جو اسلام میں شریک تھے ہنس رہے تھے حضرت کہ میں نے بدر کے دن دیکھا کہ جس جس کا نام حضرت اسلام نے لیا تھا اس کو قتل کیا گیا اور اس کو گھسیٹ کر بدر کے کنویں کے اندر ڈالا گیا یہ بھی حضرت اسلام کی کفار کے خلاف جو دعا تھی اس واقعہ ہے چنانچہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ استحصہ کرتا تھا حضورت اسلام کا نوز بلّہ مزاح کیا کرتا تھا آپ علیہ السلاط اسلام کے پیچھے منہ چڑھایا کرتا تھا اور جب کوئی بات کرتے تو آنکھوں سے اشارہ کر کے سر سے اشارہ کر کے اس بات کو رد کیا کرتا تھا تو ایک مرتبہ حضر السلاط اسلام نے اس کو دیکھا تو فرمایا کزاری کا کن یہ جو اس طرح تو منہ بگاڑتا ہے ایسا ہی ہو جا نتیجہ ہی نکلا کہ منہ بگڑا رہ گیا یہاں تک کہ اسی حالت میں انتقال ہوا فرماته ودعا على الحكم ابن أبي العاص وكان يختلج بوجهه ويغمز عند النبي صلى الله عليه وسلم أي لا فرآه فقال كذلك كن فلم يزل يختلج إلى أن مات ودعا على محلب ابن جثامة فمات لسبع فلفطته الأرض ثم غوريا فلفطته مرات الفج <الْوَادِي> یعنی محلب اس کے خلاف بھی حضرت اسلطوست نے دعا کی تو نتیجہ یہ نکلا کہ زمین نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اس کے قوم والوں نے اس کو دفنایا تو زمین نے اس کو باہر پھینک دیا پھر دفنایا پھر باہر پھینک دیا پھر دفنایا پھر باہر پھینک دیا پھر یہاں تک کہ وادی کے درمیان میں اس کو ڈال کے اس کے اوپر پتھر ڈال دیے گئے زمین نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم نے ایک گھوڑا خریدا ایک آرادی آیا تو اکیلے تھے حضرت استاد اسلام اس سے گھوڑی کی بات چیت ہوئی کہ یہ گھوڑا اتنے کا تن ہو گیا تے ہو گیا کہ اتنے میں یہ گھوڑا ہے آپ اللہ نے فرمایا تم ٹھہروں میں قیمت لے کر آتا ہوں تو آپ علیہ السلط اسلام ابھی کچھ آ کے گئے تو اس کو ایک گھاكور مل گیا تو اس نے وہ گھوڑا اسے بیچ دیا اب آب علیہ السلاط اسلام جب قیمت لے کر آئے تو وہ تو بالکل مکر گیا اس نے کہا کہ میں نے تو آپ کو بیچا ہی نہیں ہے تو حضرال نے فرمایا تم نے مجھے بیچا تو ہے ہماری قیمت اتنی طے ہوئی ہے کہ میں نے تمہیں اتنا پیسہ دینا ہے میں لینے گیا ہوں تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس کون سا گواہ ہے کہ جو گواہی دے اس بات کی کہ آپ نے مجھ سے یہ خریدا ہے تو اس وقت گواہ تو کوئی نہیں تھا حضرت اسلام اس نے نظر دوڑائی تو حضرت خزیمہ بن صابق رضی اللہ تعالی عنہ یہ مجمع میں موجود تھے لوگ جمع ہو چکے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے یہ گھوڑا خریدا ہے اس نے کہا تم گواہی دیتے ہو تو ٹھیک ہے میں یہ دیتا ہوں حضر علیہ السلاحط کو تو حضر علیہ وسلاۃ السلام نے حضرت خزیمہ بن صابت رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ تم نے تو مجھے یہ گھوڑا خریدتے ہوئے دیکھا نہیں ہے تم نے کس چیز کی گواہی دی تو انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا کہ جس کی وجہ سے حضر علیہ السلاط نے ان کی گواہی دو گواہوں کے برابر رکھی اگرچہ کہ قاضی مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ وہ گھوڑا حضر علیہ السلط نے لیا نہیں جب حزیرمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے حضرال نے اسٹام فرمایا کہ تم نے کیسے گواہی دی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ روزانہ آسمان سے آپ پر اترنے والی باتوں کی ہم تصدیق کرتے ہیں جو آپ فرماتے ہیں ہم اسے تسلیم کرتے ہیں تو زمین پر جو آپ گفتگو کر رہے ہیں ہم اس کی تصدیق کیوں نہیں کریں گے لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ اس آرابی نے قبول کر لیا اور یہ یقینی بات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی گواہی کی کوئی حاجت نہیں تھی آپ جو فرما رہے تھے اس میں کوئی جھوٹ کا شبہ ہو ہی نہیں سکتا تھا لیکن اس نے بڑی دل آزاری کی اور جھٹلانے والا کام کیا تو حضورۃ فرمایا محمد ان کا نا کاغیباً فلاح ابارک لہوفی ہا کہ اللہ اگر یہ جھوٹا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے تو تو اس کے اس گھوڑے کے اندر برکت نہ دے نتیجہ یہ نکلا کہ صبح جب ہوئی تو وہ گھوڑا اپنی تانگوں کو اوپر کر کے مر چکا تھا۔ یہ اثر ظاہر ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کا اس کے بر خلاف۔ فرماتے ہیں مجاهدہ رجلن بی فرس وهي التي شهد فيها خزیمۃ للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرد الفرس بعد النبي صلی اللہ علیہ وسلم على الرسول وقال اللهم ان كان كاذبا فاذ تبارك له فيها فاصبحت شاصيه تن برجليها اي رافعه رازي اعظم کی رحمتہ اللہ علیہ باقیات ذکر کر کے فرماتے ہیں وحاد الباب اكثر من اي محاطب یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی کے بارے میں دعا کرنا کسی کے حق میں دعا کرنا اس کا فوری قبول ہو جانا یا کسی کے بر دعا کرنا شکمت کے بیشے نظر تو یہ دونوں کے دونوں قبول ہو جانا اس حوالے سے اتنی روایتیں ہیں کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا جن کی گنتی نہیں کی جا سکتی اگلی فصل اگلا باپ جو قاضیہ زمان کے رحمۃ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضور اڑلاط اسلام کے کسی چیز کو مس کرنے کی وجہ سے حضور اڈلاط اسلام کے کسی چیز پر ہاتھ لگانے کی وجہ سے آپ علیہ اصلاط و اسلام کے کسی چیز میں لعاب دہن ڈالنے کی وجہ سے اس چیز کی بالکل ماہیتی تبدیل ہو کے رہ گئی اس کے اندر ایسی برکات پیدا ہوئی کہ جس کا شمار نہ ہو سکا اس حوالے سے اب روایتیں ذکر فرما رہے ہیں سب سے پہلی جو روایت ذکر کی ہے وہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے ذکر کی ہے کہ ان کا گھوڑا تھا جو انتہائی سست رفتار تھا جس کو قطوف کہا جاتا ہے بہت آہستہ آہستہ چلنے والا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت سیدنا ابو رضی اللہ عنہ کے سوتے لے بیٹے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مدینے کے اندر خوف ہو گیا اور لوگ گھبرا گئے کسی وجہ سے تو حضرت علیہ حضرت ابو رضی اللہ عنہ کے اس گھوڑے پر سوار ہے کہ جو خطاف یعنی آہستہ چلتا تھا اور پھر آپ نے باہر سے تشریف لائے لوگوں کو تسلی دی اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے اس گھوڑے کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے تو اس کو سمندر کی طرح پایا ہے پانی کی طرح پایا ہے تیز دوڑنے والا پایا ہے حضرت انس فرماتے ہیں فکان عبا اس کے بعد انہیں یعنی حضور اسات اسلام کے اس گھوڑے پر تشریف فرما ہونے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ اب اس گھوڑے سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا فصل في كراماته وبركاته وانقلاب الأعيان له فيما لمسه أو باشره أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا أبو الزرن الهروي إجازة وقال حدثنا القاضي أبو علی جن السماع والقاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن وغيرهما قالوا حدثنا أبو الوليد القاضي قال حدثنا أبو الزر قال حدثنا أبو محمد وأبو إسحاق وأبو الهيثم قالوا حدثنا الفربريج قال حدثنا البخاري قال حدثنا أبد الأعلى بن محمد قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنصب مالك النبي الله تعالى عنه أن أهل المدينة فضعوا مرة. فرقی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان او وقال فلما رجع وجدنا لا تین چار واقعات اسی طرح کے ذکر کیے ہیں ایک حضرت جابر رضی اللہ تعالی اونٹ کا تذکرہ کیا کہ آپ کا اونٹ ایسا تھا, تھا کہ تھکا دیتا تھا چلتا ہی نہیں تھا ہر سفر کے اندر پیچھے جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس کے پاؤں کی طرف اپنی مبارک لاٹھی لگائی نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اتنا تیز دوڑتا تھا کہ حضرت جابر اس کی لگام بھی نہیں پکڑ پاتے تھے کہ اس کو پکڑ سکیں اسی طرح الاشجعی ان کے گھوڑے کا یہ معاملہ تھا کہ بہت آشہ چلتا تھا تو حضور علیہ السلام نے ایک تو اس کو اپنی مبارک لاٹھی لگائی جیسے ہلکے سے مارتے ہیں اور اس پر برکت کی دعا کی نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو پکڑنے پر اتنا تیز دوڑتا تھا کہ اس کو پکڑنے پہ یعنی یہ مبالغہ کیا کہ بہت زیادہ تیز دوڑا کرتا تھا اسی طرح حضرت صحت بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہوں کا کچر تھا یہ بھی بہت آہستہ چلتا تھا اب حضورۃ اس کام اس پر ایک مرتبہ سوار ہو گئے نتیجہ یہ نکلا کہ آپ علیہ السلام کے سوار ہونے کی برکت سے یہ کچھ اتنا تیز چلا کرتا تھا کہ دوسرا کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا فرماتے ہیں فرسین بر کا فن کرا نشا فن و باآم بتنیہ بس نئی اشرا یعنی جو علج کا جو ان کا جو گھوڑا تھا یا گھوڑی تھی ان کی تو اس میں اتنی برکت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے کہ انہوں نے اس سے پیدا ہونے والے بچے جو تھے اس سے بارہ ہزار یعنی درہم یا دینار کمائے ورکب حمارا قطوفا لسعد بن عبادہ فرده حملاجا لا يصائر۔ یہ ترا مشہور واقعہ حضور علیہ السلام کے جسم مبارک کی برکت کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور و معروف سپہ سالار ہیں مجاہد ہیں اور کسی بھی جنگ کے اندر جب آپ موجود ہوتے تو مسلمان اس میں لازمی فتوح پایا کرتے تھے۔ آپ کی بہادری شجاعت سب اپنی جگہ پر لیکن خود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ کے ٹوپی کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ مبارک بال تھے تو آپ اس کی وجہ سے ہر مقام پر فتح پایا کرتے تھے اسی بات کو قاضی اعظم کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے وکانت شاہ شاہی خالدی بن بدیدی فَلَمْ يَشْحَدْ بِهَا قِتَالًا إِلَّا رُزِقَ النَّصْرًا کہ کسی بھی جنگ کے اندر حضرت خالد بن ورید رضی اللہ عنہ تشریف فرماؤں اس میں لازمی فتح حاصل ہوا کرتے تھے اور برکت اسی کے ہوا کرتے تھے اسی طرح حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہم ان کے پاس ایک جببہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہ اس کو نکالا کرتے تھیں اور اس کو پہنا کرتے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ ڈبہ موجود تھا تو جو بھی بیمار ہوتا آپ فرماتی ہیں کہ ہم اس ڈبے کو دھوتے اور اس کا جو دھوبن ہوتا تھا یہ مریضوں کو پلائے کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے لوگوں کو شفا عطا فرماتا تھا اور یہ فرماتی ہیں کہ ہم اس کی برکت سے شفا طلب کیا کرتے تھے یعنی اس کے وسیلے سے شفا طلب کیا کرتے تھے فرماتے ہیں وفی کے صحیح حدیث کے اندر ہے صحیح حدیث کے اندر ہے حضرت اسماء بنت بکر رضی اللہ تعالی عنا یعنی فرماتی ہیں ان سے مر بھی ہے کہ انہوں نے جبادثہ نکالا اور یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنا کرتے تھے اور ہم اس کو مریضوں کے لیے دھوتے ہیں اور اس کے دھوبن کے ذریعے شفا طلب کرتے ہیں اسی طرح ابو القاسم بن مامون رسمۃ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پیالوں میں سے ایک پیالہ ہے ہم اس میں پانی ڈالتے ہیں مریضوں کو پلاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے شفا طلب کرتے ہیں اور شفا ملتی بھی ہے وہ عن قدی ابو القاسم بن ابل قال كانت معمونی قالہ من ان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فکننا نجعل فيها فاستشكون بها واخذ جهجات الغفاريج القضيب من جدي عثمان رضي الله تعالى عنهم ليقصره على ركبته فصح الناس به فاخذته فيها الاكده فقطعها وماض قبل الحولي ولكن هذه الواقعه ردها العلي القاري في شرح شفائي اذ لا حضور علیہلاسلام کے معجزات میں سے آپ کی برکتوں میں سے کہ آپ کی وجہ سے بالکل چیزوں کی حیثیت تبدیل ہو جائے کرتی تھی کنو کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ ایک کنواں اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبا کے مقام پر ایک کنواں تھا اس میں اپنے وضو کا بچا ہوا پانی انڈیل دیا تو اس کے بعد کبھی بھی اس کا پانی منقطع نہیں ہوا اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر کنواں تھا اس نے اپنا مبارک لو دہن ڈالا فرماتے ہیں کہ مدینے میں اس سے زیادہ میٹھا پانی کسی کنویں کے اندر نہیں تھا اسی طرح ایک چشمے کے پاس سے پانی کے پاس سے گزرے تو اس کے بارے میں پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے تو بتایا گیا کہ یہ بیسان ہے اس کنویں کا نام بیسان ہے اور اس کا پانی بڑا کڑوا ہے پانی بڑا کڑوا ہے تو حضور علیہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں اب کچھ کیا نہیں فرمایا کہ نہیں بلکہ اس کا نام نعمان نعمان, نعمان تینوں طرح پڑا گیا ہے یہ ہے وہ ماں اہ اس کا پانی میٹھا ہے فرماتے ہیں وہ جو کڑوا پانی تھا نمکین پانی تھا وہ میٹھا ہو گیا اس پر ملالی قاری رحمۃ اللہ تلاڑے علیہ شرح شفا کے اندر فشائل کا شیر نقل کیا فرماتے ہیں کہ یہ تو کنواں ہے پانی تھا تھوڑا سا وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ہستی وہ ہے کہ اگر آپ کسی سمندر کے اندر اپنا لو دہن ڈال دیں بل بحرما یشن اور وہ سمندر سارا کا سارا کڑوا ہو نمکین ہو تو آپ کے لو دہن کی برکت سے وہ پورا سمندر میٹھا ہو جائے گا اور مبالغانی اس کو مبالغانی کہیں گے یہ حقیقت ہے یہ کہیں کہ بطور مبالغہ بیان کیا گیا نہیں حضور علیہ اسلط اسلام تو آکا ہیں تمام کے یہ تو ایک جنتی حور ہے کہ اگر وہ اپنا لواب دنیا کے کڑوے میں پانی میں ڈال دے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ سارے پانی میٹھے ہو جائیں گے تو ایک جنتی حور کا یہ معاملہ ہے کہ وہ لواپ دہان ڈال دے اپنا تو پانی میٹھے ہو جائیں تو آکار اسد السلام کا تو معاملہ ہی جدا ہے تو مبالغہ کہاں سے ہوگی حقیقت یہی ہے کہ اگر آپ چاہیں اور اپنا لو دہن کسی کڑوے سمندر کے اندر ڈال دے تو وہ پانی سارا میٹھا ہو کے انہوں فقیر لہو اسمہ بی سان و ماں اہ ملخا بل نہمانہ توب فا ایک مرتبہ آپ علسلاسلام کی بارگاہ میں زمزم کا پانی اس کے ڈول میں لایا گیا تو آپ علیہ السلاۃ اسلام نے اس میں کلی فرمائی تو کلی فرمانا تھا فرماتے ہیں سارا اطیب امن اس کا ذائقہ تو الگ چیز ہے فرماتے ہیں کہ وہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہو گیا۔ حضرت علیہ اسلام کی کلی کے برکت سے ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن امام حسین پیاس کی شدت کی وجہ سے رو رہے تھے چھوٹے تھے زہر حضر اللہ کے وسال ظاہری کے وقت تو آپ علیہ السلاط اسلام نے اپنی مبارک زبان جو ہے ان کے منہ میں رکھی چوسنے کے لیے ان دونوں نے اسے چوسا تو وہ جو چوستے گئے تو جیسے ہی چوسا نتیجہ یہ نکلا کہ بالکل خاموش ہو گئے آگے ذکر کر رہے ہیں کہ کی رحمت اللہ تلاڑے کے جو بچے ہوتے تھے ان کے منہ کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک لعاب دہن ڈالتے تو نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ رات تک ان کو دودھ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی فرماتے ہیں و اعطى الحسن والحسين لسانهم فمصاهو وكان يبكيان عطشان فسكت درمیان میں یہ واقعہ ذکر کیا کہ حضرت ام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک کپا تھا ایک کوئی مشکیزہ ٹائپ کا چھوٹا سا برتن تھا اس کو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کرتی تھی ghee سے وہ بھرا ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اب اس کو تم کبھی نچوڑنا نہیں گھی بھرا ہوا ہے اب اس کو نچوڑنا نہیں کبھی بھی. فرماتے ہیں رحمتہ اللہ ہی تلاری ہمیشہ گھی سے بھرا رہتا تھا جب بھی ان کے بچے ان کے پاس آتے سالن طلب کرتے کھانے کے لیے اور سالن ان کے پاس نہیں ہوتا تو یہ اس مشکیزے کے پاس آتی اس کپے کے پاس آتی اور اس میں سے گھی نکال کے ان کو دیتی جو سالن کا کام دیا کرتے تھا یہ چلتا رہا ایک مرتبہ انہوں نے اس کو نچوڑ لیا نچوڑے ان کے لا کے وہ ختم ہو گیا فرماتے ہیں وَقَانَ لِأُمِّ مَالِكٍ ينقل حضرت سلمان رضی اللہ, عنہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی عمر آپ کو عطا فرمائی دو سو چالیس تین سو چار سو مختلف اقوال علماء نے ان کی جو عمر ہے اس کے حوالے سے ذکر کی ہیں اور حضرت امام صخابی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے مستقل کتاب ان کی عمر کے حوالے سے لکھی ہے جس میں تحقیق کے ساتھ ان روایتوں کو صحیح ثابت کیا ہے تو یہ جب آخر کے اندر ایک یہودی کے پاس تھے مکہ مکرمہ کے اندر تو بلکہ مدینہ منورہ کے اندر تھے تو اس نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ میں آپ کو آزاد کروں گا لیکن آپ کو بدلے کتابت کے طور پر تین سو لگانے ہوں گے جو پھل دیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو سونا دینا ہوگا چالیس اوکیا کا ایک اوکیا چالیس درہم کے برابر ہوا کرتا تھا ٹھیک ٹھاک سونا اس نے مانگا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مسلمان تو ہو چکے تھے اور آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی تو حضور علیہ السلام تشریف لائے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے درخت لگائے تو دو سو ننانوے تو حضور علیہ السلام نے لگائے وہ فوری یعنی وہ تو لگ گئے اور ایک درخت جو ہے وہ ایک روایت کے مطابق حضرت عمر نے اور ایک روایت کے مطابق خود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ نے تو دو سو ننانوے نے تو پھل دینا شروع کر دیا وہ ایک اس نے پھل نہیں دیا تو حضورات اسلام نے اس کو اکھیڑا اور پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو لگایا تو نتیجہ نکلا کہ وہ بھی پھل دینے لگ گئے سونا مانگا تھا تو حضر علیہ السلاط اسلام نے مرغی کے انڈے کے برابر تھوڑا سا سونا تھا اس کو لیا اور اپنی مبارک زبان جو ہے حضرت سلمان فاسی رضی اللہ کہ جاؤ دے تو اس میں سے لیتے لیتے رہے لیتے رہے نتیجہ یہ نکلا کہ وہ چالیسو کیا پورا ہو گیا سونا ویسے کا ویسا ہی باقی فرماتے ہیں برکت سلمان رضی اللہ تر حين كاتبه مباليه على ثلاثمائة ودية يضرسها لهم كلها تعلق وتطعموا على أربعين أوقية من ذهب فقام عليه السلام وغرسها له بيديه إلا واحدة غرسها غيره فأخذت كلها إلا تلك الواحدة فقلعها النبي صلى الله عليه وسلم وردها فأخذت وفي كتاب البزار فأطعم النخل لاری ارب اوقی بقی بن اقیل حضور علیہ السلام کی برکت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ستو کا ایک گھونٹ پیا ابتدا میں اور پھر مجھے دے دیا میں نے اس کو پورا پی دیا فرماتے ہیں جب بھی بھوک لگتی ہے تو اس جو ستو میں نے پیا تھا اس کی وجہ سے پیٹ بھراوا معلوم ہوتا ہے جب بھی پیاس لگتی ہے تو اس کی تراوٹ مجھے محسوس ہوتی ہے اور جب بھی میں پیاسا ہوتا ہوں تو پیاس اس کی وجہ سے مجھے محسوس ہوتی ہے ایک مرتبہ پیار ہمیشہ اس طرح کا معاملہ یہ پیش آیا فرماتے من اول و شریف تو آخر فما بریشت شب اہا اذا جو اٹو وری یہ ادا اکشتو بردہ ادا اتو حضرت قطار ابھی ایک سخت اندھیری رات میں بارش تیز ہو رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے اشاع کی نماز حضور علیہ السلام کے ساتھ پڑھی آپ علیہ السلام نے ان کو ایک کھجور کی یا کسی اور درخت کی ٹہنی عطا فرمائی لاٹھی عطا فرمائی کہ لے جاؤ یہ تمہارے آگے دس ہاتھ تک روشنی کرتی رہے گی اور پیچھے دس ہاتھ تک روشنی کرتی رہے گی جب تم گھر کے اندر داخل ہوگے تو تم وہاں پر ایک جسم دیکھو گے جو سیاہ ہوگا اس کو اس کے ذریعے مارنا تاکہ وہ وہاں سے بھاگ جائے کیونکہ وہ شیطان ہے یعنی ایک تو معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ظاہر ہونا تھا کہ آپ علیہ السلاط اسلام نے ایک لاٹھی عطا فرمائی اور کیسی تبدیلی ہوئی کہ اس لاٹھی کے اندر جو ہے وہ ٹارچ روشن ہو گئی کہ وہ ٹاش بھی کیسی کہ آگے پیچھے دس دس ہاتھ روشن کر رہی ہے اور پھر دوسرا غیب کی خبر دی کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ شیطان ہوگا سیاہ شخص ہوگا اس کو مار بھگانا وہ شیطان ہے تو یہ دونوں کی دونوں باتیں ہوئی فرماتے ہیں فن پلپا وہ چلے تو وہ جو تہنی تھی وہ آپ کے لیے روشن ہو گئی یہاں تک کہ جب گھر میں داخل ہوئے تو جیسا فرمایا تھا واقعی وہاں پر ایک شخص سیاہ رنگ کا پایا اسے انہوں نے مارا یہاں تک وہ گھر سے باہر نکل گیا يحرج فإنه فانطلق له دخل ووجد السواد فضربه ایک اور واقع حضور علیہ السلاۃ اسلام کے مبارک ہاتھوں کی وجہ سے شے کا تبدیل ہو جانا اس کو ذکر کرتے ہیں کہ حضرت اکاشا رضی اللہ عنہ بدر کے دن ان کی تلوار ٹوٹ گئی تو آپ علیہ السلاط اسلام نے ان کو کھجور گٹی دے دی کھجور کی تہنی فرماتے ہیں کہ لمبی سفید اور بھاری تلوار کے اندر تبدیل ہو گئی مضبوط تلوار کے اندر تبدیل ہو گئی اور یہ نہیں کہ بدر کے بعد وہ واپس چلی گئی بلکہ ہمیشہ ان کے پاس رہی کسی بھی مارکی کے اندر جاتے تو اسے لے کے جاتے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں جب متدین سے مقابلہ ہوا تو اس میں یہ شہید ہوئے اور اس کا نام جو ہے وہ آن رکھا گیا تھا مددگار رکھا گیا تھا فرماتے ومنها جد وقال ادرب يوم بدر فعاد يده اب یاد شدید المتن فقاتل ثم عنده به مواقف الا ان في قتال اهل الزبر وكان هذا الصيف يسمى العون इसी तरह حضرت عبد الله بن جحش رضي الله عنہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن تہنی عطا فرمائی تھی تو وہ بھی تلوار کے اندر تبدیل ہو گئی تھی یہ ذکر کیے ہیں اور کچھ واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہا ذکر کیے ہیں کہ برکت کیسی پیدا ہوتی تھی کہ ایک نے کئی ایسی بکریاں حضور علیہ السلاط اسلام کی برکت سے کہ جن کے اندر اصلا دودھ باقی نارا تھا آپ علیہ نے ہاتھ لگایا وہ دودھ سے بھر گئی جیسے ام امبد رضی اللہ عنہ انہا کی بکریوں کا واقعہ سفر ہجرت کے اندر اس میں ان کی بکریوں کے اندر دودھ موجود نہیں تھا لیکن آپ علیہ اسلاق اسلام کا مبارک ہاتھ لگانا تھا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دودھ سے بھر گئی تھی یوں ہی معاویہ دن فور ان کی بکریاں تھیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بکریاں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ کی بکریاں جہاں جاتی چڑھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکز سے گھاس جو وہ زیادہ ملا کرتی تھی ان کو دوسرا یہ سب سے زیادہ دودھ دیا کرتی تھی اور یہی آپ کے اونٹوں کا بھی معاملہ تھا اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام کے نام قضی اعظم کی رحمتہ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں کہ ان تمام کی بکریوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی وجہ سے برکتیں پیدا ہو گئی تھیں۔ فرماتے ہیں ودفعه لعبد الله بن جحش يوم احد بقدر ذهب سيفه اصيب النخلين فرجع في يده سيفا شاط ان و غن حلیم اطا مرد اتی و شارفی حا و شاطی عبد اللہ ابد لم و کانتلم فحل شاط المقداد اسی طرح کچھ باقیات پیچھے پانی کی کثرت کے حوالے سے گزر چکے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کا ایک اور واقعہ اس حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ حماد بن سلمہ کی روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ حضور علیہ وسلاۃ وسلم سے جب صحابہ کرام علی مردمان پانی طلب کرتے تو جو دعا آپ فرماتے ان کے پانی کی کثرت کے لیے وہ قبول ہوا کرتی تھی تو ایک مرتبہ اسی طرح کا واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے آ, ان کے لیے دعا کی تو وہ سواریوں سے اتر کر جب انہوں نے اپنے مشکلیں کھولے تو اس میں جو پانی تھا وہ دودھ خوشبودار دودھ کے اندر بدل چکا تھا اور اس کے منہ پر مکھن جمع ہوا تھا آپ <تصفح> استعم کی دعا کی برکت سے ومین رادی کا تصوید ہوں اصحاب ہو ان او کا عمر بن رضی اللہ عنہ ان کے سر پر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے برکت کی دعا کی انتقال ہوا اسی سال کی عمر میں دیکھتے تو نوجوان لگتے تھے فرماتے ہیں وہ صحابہ علی امیر ابن سعد وہ برک فمات وہو ابر 80 فما <شَعْبًا> یعنی کوئی بڑھاپا ان کے پر ساری نہیں ہوا تو جوانی لگتے تھے بھلے 80 سال کے ہو چکے تھے اور اسی طرح کا واقعہ سائب بن نزیذ اور مدلوک اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ پیش آیا اسی طرح عتبہ فرقد ان کا واقعہ مشہور ہے کہ چاروں بیویاں ان کی ہتر امکان کوشش کرتی کہ کسی طرح خوشبو میں ان سے آگے بڑھ جائیں لیکن آگے نہیں بڑھ پاتی تھی تو کسی بیوی نے گھر کا واقعہ نہیں ان کے حالات میں جو لکھا ہے وہ باہر بھی یہی معاملہ تھا کہ لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ ایسی پیاری خوشبو آپ سے آتی ہے ہم نے دیکھا نہیں آپ کو خوشبو لگاتے اہلیہ بھی یہی کہتی ہیں کہ معمولی تیل استعمال کرتے ہیں اور ہم ایک سے بڑھ کر ایک خوشبو لگاتے ہیں لیکن آپ نہیں تو انہوں نے یہی بیان کیا کہ میرے جسم کے اوپر ایک مرتبہ بیماری ہو گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شفا کے لیے حاضر ہوا آپ علیہ السلاط اسلام نے اوپر کا کپڑا اتارنے کا حکم دیا سینٹ میرے پیٹ پر اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا اس کے بعد کسی خوشبو کی کوئی حاضر نہیں سب سے بڑھ کر خوشبو ہوا کرتے تھے فرماتے ہیں قرضی ازمان کی رحمت اللہ تلاڑے ومصحى على رأس عمر بن سعد وبارك فمات وهو ابن 80 فما شاب وروي مثل هذه القصص عن غير واحد منهم الصائب بن يزيد ومذلوب وكان يوجد لعتب بن فرقد طيب يضرب قيدا نسائي لان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بيده على بطنه وظهره حضره عيد عيز بن ن کے دن ان کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا اور خون خون ہو گیا تھا تو حضور علیہ اللہق نے ان کے چہرے سے اپنے مبارک ہاتھوں سے خون صاف کیا اور ان کے لیے دعا کی تو جہاں حضور علیہ اللہق اسلام نے ہاتھ رکھا تھا فرماتے ہیں ایسا چمکدار چہرہ تھا جس سے سیاہ گھوڑے کے اندر سفید اس کی پیشانی ہوتی ہے وہ چمکتی ہے ایسا چہرہ ان کا چمکا کرتا تھا عن عمر جرح يوم فکانت له غرت نے سر پر دستے شفقت پھیرا اور ان کے لیے دعا کی تو ان کا انتقال یہ ایک سو سال کی عمر میں ہوا سر پورا سفید تھا لیکن جہاں جہاں حضور استاق استعم نے ہاتھ پھیرا تھا وہ بال کبھی سفید ہوئی نہیں وہ ہمیشہ سیاہ رہا کرتے تھے اور ان کو اگر کہا جاتا تھا یعنی سیاہ اور سفیدی جس کے اندر موجود ہو یہ کہا جاتا تھا اسی طرح کا واقعہ جو ہے وہ عمر بن سالبہ الجوہانی کے ساتھ پیش آیا اور ایک اور صحابی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ ان کے چہرے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا تو ہمیشہ ان کے چہرے پر نور رہا کرتا تھا فرماتے ہیں ومسح على رأسي طييب بن زيد الجزامي ودعا له فهلک وهو ابن 100 سنه ورأسه ابيض وموضع كف النبي صلى الله عليه وسلم وما مرت يده عليه من شعره اقبض فكان يدعى الاغر وروي مثل هذه الحكايات لامر ابن سالبہ الجوهاني ومسح وجه اخر فما زال على وجهه نور حضرت قطارہ تعالیٰ ان کے چہرے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھیرا تو قاضی اعظم کی رحمت اللہ علیہ روایت کر رہے ہیں اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور بہتی کے اندر بھی ہے کہ ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو چہرہ ایسا چمکا کرتا تھا کہ کوئی شخص اگر اس کے اندر اپنا چہرہ دیکھنا چاہے تو جیسے آئینے میں چہرہ ہے ویسے ان کے چہرے میں دیکھ لیا ہیں فرماتے ہیں ان کے پر چمک تھی کیسی چمک تھی ہتنا کما یون دروفی مرآ میں ایسے ہی دیکھا جاتا تھا جیسے چہرے کو شیشے کے اندر دیکھا جاتا ہے وقت ہمارا پورا ہو چکا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید کچھ واقعات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت کے اور اس سے اگلی فصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے ہیں تو ان دونوں باتوں کو انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے اگلے سمسنے میں اپنے اگلے دس میں شامل کریں گے جب تبارک و تعالی ہمارا جو سننا پڑھنا بیان کرنا سب کو اپنی وارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور علیہ السلاط کے براکات ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے آخرت میں بھی عطا فرمائے جنت میں بھی عطا فرمائے امین بجاہ نبیر امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم